الحمد للہ آج یہاں سے امریکہ دفاع ہو گیا ہے الحمد یہاں سے وہ ظالم دفع ہو گئے ہیں جنہیں امریکہ اپنے ساتھ غلاموں اور باندیوں کی طرح لے گیا ہے الحمد للہ آج یہاں پر آپ اطمینان کے ساتھ سر اٹھا کر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں راتوں کو چھاپے بھی نہیں ہے اور دن میں ڈرون بھی نہیں ہے جو رات کو بھی چھٹی نہیں کرتا امن و امان ہے سکون و اطمینان ہے ایک اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ان کوششوں کو استحکام عطا فرمائے دوام عطا فرمائے ان داعشیوں کا اعتراض یہ ہے کہ ابھی تک اسلامی عمارت نے کیوں اسلامی نظام قائم نہیں کیا لیکن ان احمقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے مائیں جو ہیں پانی پلایا کرتی ہیں پھر وہ دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پورے کا پورا دمبا جو ہے مل جل کر کھا جاتے ہیں بچے وہ اللہ کے بندو آہستہ آہستہ تھوڑا صبر بھی کرو ابھی یہ حکومت آئی ہے ان بیچاروں کو تھوڑا سانس تو لینے دو کام تو کرنے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے پہلے ہی دن اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کام آگے بڑھ رہا ہے یہ عمارت والے یہ ہمارے مجاہد بھائی یہ جمہوری طریقے سے حکومت پر نہیں آئے ہیں انہوں نے جہاد کیا ہے جہاد قتال کیا ہے قطال فدائی کیے ہیں انہوں نے فدائی دنیا کے موجودہ سپر پاور کو صفر پاور میں تبدیل کیا ہے اللہ کے فضل سے یہ جو سڑکوں پر کھڑے ہیں مجھے اور آپ کو روک لیتے ہیں اور کار چیک کرتے اللہ ان کو خوش رکھے یہ سب مجاہدین ہیں یہ سب مجاہدین ہیں میرے اور آپ جیسے مجاہدین ہیں یہ سب وہ تو روتے ہیں کہ ہمیں سنگر لے جاؤ ہمیں جہاد کے محاذ پر لے جاؤ لیکن یہ مجبوریاں ہیں کہ وہ آج سڑکوں پر کھڑے ہوئے بچارے جب بھی ہم سڑک پر آتے تھے تو ایک طالب ہر وقت نظر آتا تھا ہم آپس میں کہنے لگے اس غریب کو دیکھو بس یہی ایک آدمی ہے ان کے پاس صبح بھی میں نے اس کو دیکھا شام کو بھی اسے دیکھا رات کو بھی اسے دیکھا کہ یہ بیچارہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے کرتا کیا ہے یہ کوئی مجاہد تھا نا اب بیچارہ وہاں دروازے پر کھڑا ہے گیٹ پر کھڑا ہے ہمارے عمارت والے الحمدللہ کسی کو تسلیم نہیں ہوئے ہیں ہاں اسلامی اصولوں شرعی سیاست کے آئینے میں وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے امداد بھی مانتے ہیں یہ تو شریعت میں موجود ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ملتے بھی تھے بات چیت بھی کرتے تھے مذاکرات بھی کرتے تھے اور ضرورت پڑتی تو ان سے امداد بھی لیتے تھے جنگ ہنین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفان بن امیہ سے جنگی اسلحہ وغیرہ لیا تھا یہ سب کچھ شریعت میں موجود ہے اور اللہ تعالی امارت اسلامیہ کو طاقت عطا فرمائے پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ اسلامی حکومتیں قائم ہوں گی ہمارا یہ جہاد کامیاب ہوگا کافروں کے ساتھ آپ جنگ کر کے ان سے ملک لیتے ہیں یا آپ بات چیت کر کے ان سے علاقے لے لیتے ہیں سب میں کامیابی ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہ ان یریدو کا اگر کافر آپ کو دھوکا دینا چاہیں فلاباس تو پریشان نہ ہو آپ فن نہ حسبک اللہ اس لیے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے آج پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اس سے پہلے بھی دھوکے دیتا رہا ہے کوئی بات نہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات کریں گے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ پروام مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے لیے کافی ہے بلو من وہی اللہ ہے جس نے اے پیغمبر آپ کو تقویت پہنچائی آپ کو مضبوط کیا اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ الحمد الحمدللہ مومنین ہے مجاہدین ہیں، اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے کافروں سے مرتدین سے ظالموں سے شیطانی قسم کے چال چلنے والوں سے مذاکرات کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی خیر خلق ہی محمد وصحبی اجمائین سبحان اک اللہ